أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورزوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها كعرز السماء والأرض اوت الدین آمنو بلّہ و رسول ذہلکفضلا میّشہ و اللہ حضلفضلعظیم مقصد سور حدید کا ترغیب اللفاق بال وجوہ الخمسہ یہ پانچ وجوہات کے ذریعے مال لگانے کی ترغیب دی گئی ہے اور ساتھ ترغیب جہاد دیا جاتا ہے صورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ چوبیس آیات جس میں ترغیب دی گئی ہے مال لگانے کی انفاق کی پانچ وجوہات کے ساتھ اور سورت کا دوسرا حصہ آیت پچیس سے آخر تک جس میں جہاد کی ترغیب ہے کہ میں نے لوہے کو پیدا کیا تھا تاکہ تم اسے اس جہاد کے اسباب بنا سکو اور اس کے ذریعے جہاد کر سکو تم لوگوں نے رہبانیت اختیار کر دی سورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید تھیں جس میں دعوی توحید اور اس پر عقلی دلائل ذکر کیے گئے اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ جہاد اور انفاق دراصل یہ اس عقیدے کے لیے ہیں جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے پھر پہلی وجہ آیت نمبر سات میں کہ اس مال پر تمہیں اللہ نے بٹھایا ہے اور تمہیں اپنے بزرگوں کا اور اپنے بڑوں کا قائم مقام اور جانشین بنایا ہے یہ مال پہلے ان کے پاس تھا اور ان سے وراثت میں تمہیں ملا تو یہ جیسے وہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے تو تمہیں بھی عارضی طور پر اللہ نے مالک بنایا ہے مال خرچ کرو یہ مال تمہیں ایک امانت کے طور پہ دیا گیا ہے دوسری وجہ آیت نمبر دس میں مال کیوں نہیں لگاتے تم چلے جاؤ گے اس سے اور اللہ ہی کے لیے باقی رہ جانے والا ہے تیسری وجہ آیت نمبر گیارہ میں چلو اللہ کو قرض دے دو مال تمہارا ہے لیکن اللہ کو قرض دے دو اور وہ اسی مال کو تمہیں دو چند بلکہ کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر دے گا پھر بشارت دی گئی یہ آیت نمبر بارہ سے بشارت دی گئی انفاق کرنے والوں کو اور تخویف دیا گیا منافقین کو کہ اسی مال لگانے کی وجہ سے مال لگانے والوں کو بروز قیامت ایک روشنی نصیب ہوگی اور منافقین وہ یہ روشنی دنیا سے نہیں لے گئے تھے پھر وہاں پہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارے لیے رکیں انتظار کریں تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی سے تھوڑی روشنی لے لیں اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے ایک جانب جنت ہوگی اور دوسری جانب جہنم کا عذاب ہے کہ اب ابسائت میں چوتھی وجہ مال لگانے کی کہ مال کی حقیقت کیا ہے اور یہاں پہ پانچ چیزیں یہ ذکر کی گئی ہیں دنیا کی زندگی یہ لعب ہے لہوہ ہے زینت ہے تفاخر ہے اور تکاثر ہے لعب کھیل ہے بچپن میں انسان جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کھیلوں میں مشغول ہوتا ہے اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو مشغول کیے رکھا ہوتا ہے خواہ اس میں اسے مزہ آئے یا نہ آئے لیکن کسی چیز میں بچے وہ مشغول ہوتے ہیں لاب ریت سے مٹی سے گھر بنا لیتے ہیں اور کچھ ہی وقت میں یہ چند ہی منٹوں میں دوبارہ اسے خراب کر دیتے ہیں اور دوبارہ اسے توڑ دیتے ہیں پھر انسان جب بچپنے سے پھر جب جوان ہو جاتا ہے بالغ ہو جاتا ہے تو پھر جی اس پر خواہشات یہ غالب آ جاتی ہیں تو لہوہ پھر اسے لہوہ تماشا یہ اسے بھلا لگتا ہے اور اس میں اسے ایک لذت محسوس ہوتی ہے پھر جب انسان تھوڑا سا جوانی سے چند سال اور وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان زینت ہر وقت وہ اپنے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اپنے آپ کو بنانے سوارنے میں یہ ایک شوق ہوتا ہے اور ہر وقت اسی کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے اور بالوں کی خراش تراش اور کپڑوں پر بڑے توجہ دیتا ہے اور اسی سے پھر انہیں فرصت نہیں ملتی پھر جب عمر تھوڑی سی اس سے آگے بڑھ جاتی ہے تو جب انسان پریکٹیکل لائف میں اور کاروباری زندگی وہ شروع کرتا ہے تو پھر آگے تفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنا کمپٹیشن میں لگ جاتا ہے کہ فلاں جو ہے تو اس نے اتنی ترقی وہ کر لی اتنی ڈگریاں لے لی فلاں فلاں جگہ تک پہنچ گیا اور میں درمیان میں رہ گیا تو انسان ایک مسابقت میں وہ لگ جاتا ہے پھر اس سے آگے جب بڑھاپا یہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ تقاف اور انفی الموال بڑھاپے میں کہ انسان کو بس مال اور دولت کی کثرت اور بوڑھوں کا پھر مال اور دولت کی کثرت بس یہی مقصد ہوتا ہے اور اولاد کی کثرت یہی ان کا مقصد ہوتا ہے مال اور دولت کی کثرت اولاد کی کثرت بس یہی چیزیں یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روایت بخاری مسلم ترمیزی حدیث کی تمام کتابوں میں ہے یہ حرم ابن آدم یکبر ابن آدم انسان اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے لیکن وہ یشب و من حسنطانی اور دو چیزیں اس میں وہ جوان ہوتی جاتی ہیں یا الحرس و العمر طویل عمر کی حرص کے عمر جو ہے وہ بڑھ جائے اور دوسرا والحرص علی المال اور مال پر جو لالچ ہے تو وہ اس کی بڑھتی رہتی ہے جتنا انسان بڑھاپے کی طرف موت کی طرف جاتا ہے تو یہ دو چیزیں یہ بڑھتی جاتی ہیں اور دوسری روایت میں اس کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ قلب شیخی قلب و شیخ شابن اعلیٰ حب بسنتعینی بوڑے کا دل یہ دو چیزوں پر جوان ہوتا ہے اور یہی طول الحیات کے لمبی زندگی ہو وہ کثرت المال اور زیادہ مال ہو اور اسی میں انسان اس کی زندگی وہ گزر جاتی ہے تو یہاں پہ قرآن دنیا کی حقیقت یہ بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے تو اسے اور پھر اس کی تجبی یہ دی ہے کہ دنیا کی زندگی اس کی حقیقت کیا ہے دنیا کی زندگی یہ بارش جیسی ہے بارش برستی ہے تو اس سے سبزہ اگتا ہے اور یہ کسانوں کو یہ بھلا لگتا ہے اور پھر جب وہ فصل وہ جب تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے اور وہ کیت جو ہے تو وہ لہلہانے لگتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ان کا وہ سبزہ وہ پیلا پڑ جاتا ہے اور آخر میں پھر اسی کو کسان وہ کاٹ دیتا ہے اور وہی جو دانے ہوتے ہیں تو وہ انسانوں کی خوراک بن جاتے ہیں اور جو دیگر بوسا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ جانوروں کی خوراک ہو جاتا ہے اور یہ چورا چورا یہ ہو جاتا ہے یہی حال یہ دنیا کی زندگی کا ہے ابن جوزی نے اپنے اشعار میں دنیا کی حقیقت وہ ان الفاظ میں وہ بیان کرتا ہے ستن قل و کل منا یا ان دیا دارم بے جلد ہے کہ موت وہ تمہیں تمہارے گھر سے منتقل کر دے گی اور موت کی ہلاکت وہ تمہارے گھر کو تبدیل کر دے گی وطت رکما عن طبی زماناً وطن من غینا کا اور تم وہ سب کچھ چھوڑ دو گے جس پر تم نے ایک زمانہ لگایا تھا اور تم یہ اپنی مالداری سے اپنی غریبی کی طرف منتقل ہو جاؤ گے پھر دنیا میں جو بڑا لینڈ لاڈ ہوتا ہے اور وہ جو عرب پتی ہوتا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ وہ دنیا سے چل پڑتا ہے فدود القب رفیع آئین قیر آ فدود القب رفی آئین قیر آ ویر آئین اور یہ قبر میں وہ قبر کی جو حشرات ہوتی ہیں اور وہ چونٹیاں اور قبر میں جو مخلوق ہے وہ تمہارے آنکھوں کے ان دائروں میں وہ پھر رہے ہوں گے اور تمہارے گھر میں وہ غیروں کی آنکھیں وہ گردش کر رہی ہوں گی اور تمہارا مال اور متا یہ سب کچھ تمہارے وارثوں کو اور دیگر لوگوں کے لیے وہ رہ جائے گا تو دنیا کی زندگی پر کیوں اپنے دل کو لگائے بیٹھے ہو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک انسان ایک سمندر کے سمندر کے پانی میں اپنی انگلی کو ڈبوے اور پھر اس انگلی کو نکالے تو وہ دیکھے کہ اس کے انگلی کے سرے پہ کتنا پانی وہ اس کے ساتھ چپکا ہے کتنا پانی لگا ہے یجالوحدم اس باہو فلیم کہ وہ انگلی وہ کتنے پانی کے ساتھ وہ واپس لوٹتی ہے دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوکانتی دنیا تا عند ونا ہے برجن دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر برابر بھی جتنی ہوتی ما ث اللہ منہا کافرن شربت ماں تو کافر کو اللہ نے دنیا میں ایک گونٹ پانی وہ نہ دیا ہوتا لیکن یہ جو اتنا کشادہ ہو کے ان کو دیا ہے دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے سورہ زخرف میں دنیا کی یہ بے رغبتی یہ ذکر کی گئی تھی قرآن مجید دنیا کی یہ بے رغبتی ذکر کرتا ہے ایک جانب جی انسانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ دنیا کماؤ انسانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ انسان جی اپنے ہاتھ کی کمائی کرے اسی کی ترغیب دیتا ہے حلال کمائے لیکن دوسری جانب قرآن دنیا کی محبت کی مذمت کرتا ہے کہ کہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اپنے مقصد کو بھول نہ جاؤ کہیں اپنے مقصد کو کھو نہ بیٹھو تو ایک آیت میں دنیا کی یہ بے رغبتی اور دنیا کی حقیقت یہ بیان کی جاتی ہے اور پھر اگلی آیت میں سابقو و علا مخف رب اس میں پھر اس کے مقابلے میں کہ انسان کا جو اپنا اصلی وطن ہے تو وہ جنت ہے اور ہمارے دادا دادی یعنی آدم اور ہوا انہیں جنت میں اللہ نے بسایا تھا اور پھر وہاں پہ اپنی ایک حکمت کے ذریعے انہیں عارضی طور پر زمین میں اتارا لیکن انسان تمہارا اصلی وطن وہ جنت ہے تم نے اسی جنت میں لوٹ کر دوبارہ واپس جانا ہے تمہارا اپنا اصلی وطن وہ ہے اسی لیے اس وطن کا شوق کرو تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا اپنا اصلی وطن جو ہے تو وہ ہے تو پھر ایک جگہ پہ وہ یعنی اپنا دل جو ہے وہ نہیں لگاتا تو پھر دنیا سے تمہارا دل ہٹے گا اور پھر دنیا سے دنیا کی بے رغبتی وہ تمہارے دل میں ہوگی انسان کی جنت کا شوق جو ہے تو وہ اس کے دل میں وہ ہوگا اور جنت بھی کوئی معمولی جگہ نہیں بلکہ وہ جنت ہے کہ جس کی وسعت اور جس کی کشادگی وہ آسمان اور زمین کے چھوڑائی کے برابر ہے تو جنت کی لمبائی کا اندازہ وہ تم خود لگا لو اس کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے اور قرآن یہ محسوسات کے ذریعے ایک ایسی چیز کے جو ہم نے نہیں دیکھی تو محسوسات کے ذریعے ہی انسان کو اس کی حقیقت وہ بتاتا ہے تو یہ ان دو آیات کا حاصل ہے اور خلاصہ ہے اعلمو انم الحیات الدنیا لعبون ولہون جان لو جان لو اور یہ امر ہے امر ہے یعنی دنیا کی یہ حقیقت جاننا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے کیونکہ امر یہ وجوب کے لیے آتا ہے لازم ہے ایک کام دنیا کی حقیقت کو جانو جان لو انم الحیات حیات دنیا لا ابن و بے شک دنیا کی زندگی لا ابن یہ کھیل اور تماشا ہے یہ کھیل اور تماشا ہے لعب اور لہوہ میں مفسرین پھر کافی فرق جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں ایک فرق یہ ذکر کرتے ہیں کہ لعب یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بظاہر انسان کے دل کو کوئی مزہ وغیرہ وہ نہیں آتا بس ویسے ہی اپنے وقت کو وہ ضائع کرتا ہے جیسے بچوں کا کھیل وہ یہی ہوتا ہے اور لہوہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے دل کو تھوڑی سی لذت اور مٹھاس وہ بھی اس میں محسوس ہوتی ہے اس کے نفس کو یا ایک فرق مفسرین یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ انسان اگر یہ خود ایک چیز میں وقت صرف کرے فضول خود کھیلے تو یہ لاب ہے اور انسان دوسروں کا کھیل دیکھے لہوا ہے اور بھی کئی فروق وہ ذکر کیے گئے ہیں دنیا کی زندگی کھیل ہے اور یہ تماشا ہے, اور, یہ سنگار ہے اور ایک دوسرے پر فخر و تفاقر اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی چار باتیں ایسی ہیں کہ جو میری امت یہ آسانی سے چھوڑے گی نہیں ان میں سے ایک الفخر و بالاحصاب کہ حسب نصب پر فخر کرنا یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے اور میری امت اسے آسانی سے چھوڑے گی نہیں و تفاق اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا و تقاصر فل اموال اور تقاسرن یہ اور مال بڑانا و اور ایک دوسرے سے و تکا سور فی المالی ول اولاد ایک دوسرے سے بڑھنا فی ال مال میں ول اور اولاد میں و کثرت سے ہے و اور بڑھانا فی الم مال میں و اولادی اور اولاد میں اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مقابلہ کرنا جس طرح اللہ کو کہ کے تمہیں غافل کیا تقاسر بڑانے نے تو پھر وہ بڑھانا مال کا بھی ہے اولاد کا بھی ہے عودوں کا بھی ہے اور کئی چیزوں میں انسان وہ خواہشات انسان کی وہ ختم نہیں ہوتی وہ اور زیادہ طلب کرنا فی ال مال اور اولاد اور اولاد تو دنیا کی مثال کیسی ہے کمثلی علی غی دنیا کا حال یہ بارش کی, کی طرح ہے یہ آ جب کفار تعجب میں ڈالتا ہے کسانوں کو یہاں پہ کفار کسانوں کو کافر کہا گیا ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے تو اس اعتبار سے لغوی معنی کفر کا چھپانا ہی ہے تو کسان کسان بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے تو اس اعتبار سے اسے کافر کہا جاتا ہے اور یا بعض مفسرین کہتے ہیں جیسے علامہ ابن قیم وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کفار یہ اپنے اصطلاحی معنوں میں ہے یعنی مراد وہی کافر اور انکار کرنے والا چونکہ کافر دنیا میں اس کا مقصد وہ صرف دنیا کی زندگی کو ہی وہ مقصد سمجھتا ہے تو یہاں پہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سے لذت اٹھانا اور دنیا کی زندگی کو مقصد سمجھنا یہ تو ایک کافر ہی کر سکتا ہے اسے ہی بھلا لگتا ہے یہ آ جب الکفار نباتو ہو تعجب میں ڈالتا ہے زمینداروں کو کسانوں کو نبات ہو یہ اس کا سبزہ اس کی فصل سمئی جو سمئی جو اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سمئی جو اور پھر وہ فصل وہ خشک ہو جاتی ہے فترا ہو تو تم دیکھتے ہو اس فصل کو مسفرن پیلا زرد سبزے کے بعد وہ زرد رنگ وہ اختیار کر لیتا ہے جیسے گندم اس کی یہی حالت ہوتی ہے اور قرآن عام طور پہ اسی کی مثال ذکر کرتا ہے تو میکون و اور پھر وہ ہو جاتا ہے خطامن چورا چورا پھر جب اس کی کٹائی وہ کر دی جاتی ہے تو دانے وہ انسانوں کی خوراک اور بوسا وہ جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے سمکون و خطامن اور پھر ہو جاتا ہے وہ چورا چورا وہ فلاح عذاب ان شدید اور آخرت میں وہ سخت عذاب ہے وہ مقف رتمن اللہ اور بخش ہے اللہ کی طرف سے وردوان اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے ومل حیات و دنیا اللہ متعلغر اور نہیں ہے دنیا کی زندگی اللام الغرور مگر دھوکھے کا سامان ہے اس سے پہلے غرور ذکر کیا تھا مراد ابلیس تھا شیطان اور یہاں پہ غرور دھوکھا دنیا کی زندگی ایک دھوکا ہے اور سورہ توبہ آیت اٹتیس میں ذکر کیا تھا فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلِ دنیا کی زندگی کا فائدہ یہ آخرت کے مقابلے میں بڑا تھوڑا ہے بڑا تھوڑا ہے ہمارے استاد محترم اکثر مطاع پر وہ زمخشری کا ایک قول وہ ذکر کرتے ہیں کہ زمخشری اور یہ لغت کا عربی لغت کا بہت ماہر ہے اور اس نے عربی لغات پہ ان کی کتاب بھی ہے تفسیر میں تو ان کی کشاف ہے لیکن زمخشری کی عربی لغت پہ ان کی کافی محنت وہ موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یا وہ عبداللہ ابن عباس سے ذکر کرتے ہیں کہ مجھے متاع کا یہ مطلب یہ مجھے معلوم نہیں تھا متا کا مطلب مجھے معلوم نہیں تھا اور ایک مرتبہ ایک عربی کو اور ایک دیہاتی کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دہات میں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک کتے کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہے اور وہ یہ چلا رہی ہے کہ متا عئی تو چونکہ متا کے لفظ اس کے معنی کے پیچھے وہ میں پھر رہا تھا کہ میں اس لفظ کی حقیقت کو جان سکوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو میں اس کتے کے پیچھے بھاگا کہ اس کے منہ میں کیا ہے کہ یہ عورت یہ پیچھے سے بھاگ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مطاعی عئی تو میں نے اس کتے کو پکڑا اور جیسے ہی وہ عورت وہ پہنچی تو میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس نے کہا کہ یہ وہ کپڑا ہے کہ جو عورتیں یہ خصوصی ایام میں وہ استعمال کرتی ہیں تو اصل میں یہ وہ چیز ہے یعنی عربی لغت میں اس کا ایک معنی یعنی قرآن نے یہ جو تشبی دی ہے تو مقصد یہ کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی دل لگانے والی چیز نہیں ہے فما متعلح حیات دنیا فی الحال اللہ قلیل بہت تھوڑی چیز ہے یہ آخرت کے مقابلے میں مخفرت اور بخش ہے اللہ کی طرف سے رضامندی اور نہیں ہے دنیا کی زندگی اللہ متا الغرور مگر دوکے کا سامان ہے سابقو اللہ مخفرتن تو جب دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے تو تم کیا کرو تم اپنے اس اصلی وطن کی طرف وہاں کی طرف تم تگودو کرو اور وہاں کی طرف اپنی محنت کرو سابقو علامک من رب ایک دوسرے سے آگے بڑھوخن بخشش کی طرف اصل میں وہ جو بخشش کے اسباب ہیں وہ مراد ہیں یعنی جن اسباب پہ اللہ تمہیں بخشش دیتا ہے تو ان اسباب کی طرف بھاگو ایک دوسرے سے آگے بڑھو مغفرت کے اسباب کون کون سے ہیں مثلا شریعت نے بہت سارے بتائے ہیں جیسے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کہ اللہ سے اپنی زبان کے ذریعے بخشش طلب کرو تم کہو اللہ مغفر لی رب بغ اسی طرح سبحان اللہ و بہ ہمدی استخ فر اللہ واطب میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں یا اسی طرح مغفرت کے وہ اعمال اختیار کرو کہ جن کے ذریعے انسان کو بخشش کی جاتی ہے وہ عقیدہ اپناؤ کہ جس کے ذریعے اللہ بخشتا ہے اور شرک کے عقیدے کے ساتھ بخشش نہیں ہے ان اللہ لائق فروش تو توحید کا عقیدہ اپناؤ اسی طرح توحید کے علاوہ وہ اعمال اپناؤ جیسے مثلاً اس رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ منسواں رمضان ایمان واحتسابا غفر لہو زمبے جس انسان نے رمضان کا روزہ رکھا ایک تو یہ ایمان کی حالت میں اور دوسرا ثواب کی نیت سے یعنی اللہ کی رضا کے لیے بوجھ سمجھ کر نہیں تو اللہ اسے ماضی کے وہ تمام گنا وہ معاف کر دیتا ہے اسی طرح اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے ومن قام رمضان اور جو شخص وہ قیام رمضان کرے یعنی عشاء کی نماز کے بعد یہ جو تراویح ہے اسے حدیث میں قیام رمضان کہا گیا ہے ایمان الوحت ما غفر من ماتدمبے اور پھر آخری عشرے میں وہ من قام تل قدری اور جس نے للت القدر کا قیام کیا ایمان لہو ماتمے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو ان بخشش کے اسباب کی طرف میں اپنے رب کی جانب سے و جنت, اور اس جنت کی طرف آرزوہا کہ اس کی چوڑائی کارز سما ول ارد وہ آسمان اور زمین کے چوڑائی جتنی ہے دراصل کہ جی انسانوں کے ذہن میں یہ آسمان اور زمین یہ بہت بڑی مخلوق ہے اور یقیناً ہے بھی تو اسی وجہ سے وہ ایک محسوس چیز کو انسان کے ذہن میں صرف بٹھانے کے لیے کہ آسمان اور زمین کو تم کھول دو تو اس سے یہ جتنی بنتی ہے تو یہ صرف جنت کی چوڑائی ہے تو لمبائی کا حال وہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو یہ ایک محسوس چیز ایک محسوس مثال کے ذریعے وہ جنت کی جو وسعت ہے تو وہ سمجھائی گئی ہے حقیقی وسعت کا حال وہ اللہ ہی جانتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سور میں جنت اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے کو اس کی تشبیح دی تھی آیت نمبر ایک سو سات اور ایک سو آٹھ میں مادامت السماوات والارض کہ جنت اور جہنم میں انسان کتنا رہے گا جب تک زمین اور آسمان یہ قائم ہیں حالانکہ زمین اور آسمان یہ بھی ایک دن ختم ہونے والے ہیں لیکن دنیا میں چونکہ آسمان اور زمین ایک لمبی عمر والی مخلوق ہیں بہت پہلے سے ہیں تو اسی وجہ سے انسان کو ایک محسوس مثال کے ذریعے وہ سمجھایا گیا ہے کہ اتنی طویل زندگی ہے تو یہاں پہ بھی وہ جنت عرضها اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی کا عارض سما جیسے زمین اور آسمان کی چوڑائی اور آمن الب اللہ ورسلی اور یہ تیار کی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اللہ کے حکم پر انفاق پر ورسلی اور اس کے پیغمبروں پر یعنی اصل چیز کہ ان جنتوں میں انسان جائے گا یہ ظاہری اسباب ہیں ایمان باللہ رسلی ہی اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان اسی طرح وہ مغفرت کے اسباب اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ان چیزوں سے انسان ظاہری طور پر جنت کو حاصل کرتا ہے اور در حقیقت جنت میں جانا ذالک فضل اللہ یشا یہ اللہ کا فضل ہے اور دیتے ہیں اللہ اس فضل کو جسے چاہیں جنت میں داخل کرنا اصل میں یہ اللہ کا فضل ہے جیسے کئی مرتبہ ہم نے اس روایت کو پڑھا ہے بخاری اور مسلم کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معمل اہ الجن کوئی بھی شخص اسے اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکتا کالو والا انتیا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر آپ کو بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بالکل مجھے بھی الا ان يتغمدنی اللہ منه بفضل ورحمہ ہاں اگر اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں اسی وجہ سے وہ ایک شعر میں آتا ہے ایک امالی میں کہ دخول الناس في الجنات فضل من الرحمان یا اہل الامالی کہ جنت میں داخل ہونا یہ اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے من الرحمن رحمان کی طرف سے یہ فضل ہے یا اہل الامالی اے امالی والوں تو یہاں پہ بھی ذَلِكَ فضل اللَّهِ يُعْتِيهِ مَنْ يَشَاهُ اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے دیتا ہے جسے چاہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ وہ بڑے فضل والا ہے بڑے فضل والا ہے یہ اللہ کی فضل اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں لیکن جو بندہ یہ اس میں کمی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے وہ محروم ہوتا ہے ورنہ اللہ انسان کو اس کے عمل اور اس کے کردار سے وہ زیادہ دیتا ہے وہ تو ایسی ذات ہے جان لو ان الحیات حیات و دنیا کہ بے شک دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے وزینتن اور ڈھول سنگار ہے و اور ایک دوسرے پر فخر کرنا آپس میں تقاثر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا فی الد اور اولاد میں کمس علی دنیا کا حال یہ بارش کی طرح ہے اعجب نباتو ہو کہ جو تعجب میں ڈالتا ہے کسانوں کو زمینداروں کو نہ ہو ان کا سبزہ اور ان کی فصل یہی جو اور پھر وہ خشک ہو خو جاتا ہے فترا مسفرہ تو تم دیکھتے ہو اسے پیلا اور زرد اور پھر وہ ہو جاتا ہے چورا چورا اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور بخشش اللہ کی طرف سے اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکے کا سامان صابقو ایک دوسرے سے آگے بڑھو صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے جنت کے اعمال میں مغفرت کے اعمال میں اور آج ہمارا مسابقہ وہ دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے سابقو الہ مغفرت مرربکم ایک دوسرے سے آگے بڑھو الہ مغفرت بخشش کی طرف مرربکم تمہارے رب کی جانب سے وجنت اور اس جنت کی طرف عرض و حاک جس کی چوڑائی کا عرض سماع والارد جیسے چوڑائی آسمان اور زمین کی اور یہ تیار کیا گیا ہے للذین ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر فضل اللہ ہی ہوتی ہے معیشہ اور یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے اللہ اسے جسے چاہے واللہ اللہ حضول العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے آخر